اس کا مطالعہ کریں تو اس پر بھی بہت زور دیا گیا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہ ہنو نر ذخم دوسری آدمی ذخ کم ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی روزی دیتے ہیں ہم ہی روزی دیتے ہیں لا تخت اللہ نہ ہن نہ ذخ کم و عیا ہوں کے ڈر سے فاقہ کے ڈر سے بھکمری کے ڈر سے اولاد کی قتل نہ کرو ہم تم کو اور ان کو بھی روزی دیتے ہیں جو آتا ہے اوپر سے وہ روزی لے کے آتا ہے روزی اوپر سے آتی ہے وہ پھر سما یا رزق یہ سوچو کہ زمین سوکھی پڑی ہے یا زمین میں صرف ہمارے پاس چار بیگھے کھیت ہیں اس میں پچاس آدمی یا پانچ آدمی کیسے کھا سکتے ہیں؟ نہیں روزی اوپر سے آتی ہے اسی طرح حدیث شریف میں آیا ہے صحیح حدیث ہے ان رزق البول ابد کمایا تو لب الموت صحیح حدیث ہے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 لاتجالی د کا مغلول تنفی انوکھا ولا ستہا کلل بستی اس کی ایک تفصیل یہ بھی ہے لاتجالیت کا مغلول تنفی انوخی کا اپنے گردن میں اپنے ہاتھ کو باندھ کر کے بیٹھ نہ جاؤ یا یہ کہ بالکل خرچ نہ کرو اولا تب ستہ کلل اور حد سے زیادہ بھی اس میں کیا نام ہے زیادہ تبسو بھی استعمال نہ کرو درمیانہ روی اختیار کرو روزی کمانے میں بھی روزی کے خرچ کرنے میں بھی تو اللہ تعالی ضرور روزی دے کیونکہ اس نے ہر چیز کا سبب بیان کیا ہے سبب ہر چیز کو سبب کے ساتھ رکھا ہے جس طرح موت کے اسباب رکھے ہیں اسی طرح روزی کے بھی اسباب ہیں آپ روزی کے اسباب کو استعمال کریں روزی آپ کو ڈھونڈتی ہے آپ, کو وہ دھون... آپ اس کو ڈھونڈیں اور روزی ملے گی بہرحال آپ اس کی واضح مثال یہ سمجھئے آپ لوگ جانتے ہیں ہر علاقے میں پاکستان ہو ہندوستان ہو کہیں بھی ہو آج سے 50 سال پہلے جس کی حالت کمزور تھی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 ہو سکتا ہے دو ہزار ہو لیکن اوپر کی آمدنی آپ پچاس ہزار کماتی چپ رہی ہے تو ہے مسئلہ حقیقت ہے تو کہتے ہیں کہ روزی کہاں سے آئے گی روزی اللہ تعالیٰ دینے والا ہے بہرحال تو لا اللہ تخت میں ملاک نہ ذک ہم اللہ تقرب الفوا شما بکن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 کیونکہ برائیوں کا اعلان ایک تو یہ ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل امتی ہماری امت کے ہر افراد معاف کر دیے جائیں گے لیکن جو شخص برائیوں کو کھل کر کے کرتا ہے الل اعلان کرتا ہے بے حیائی کے ساتھ لوگوں کے درمیان تو وہ معاف نہیں کیے جائیں گے یہ دیکھیں یہ بھی فرق ہے ایک چیز ہوتی ہے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 اس وے سے جو شخص برائی چھپ کر کے کرتا ہے اس کا گنا ہلکا جو شخص برائی کلم کلا کرتا ہے اس کا گناہ اور ہی بڑا ہے الا تقرب الفواہ شماز رمن عما بطن ولا تخت النبسلطی حرم اللہ اللہ بالحق اور اس جان کو تم مارو جس کو اللہ تعالی نے قتر کرنے اور مار ڈالنے سے منع کیا ہے ہاں جب اس کو مار ڈالنے کا حق ہو تو ضرور مارو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 اے لوگوں کی دوسری روایت میں آیا ہے کہ لو عورتوں سے وہ زیورات اے استعارے پر یعنی مگنی پہ لاتی تھیں استعمال کر کے یہ طریقہ تھا مانگ کر کے لاتے تھے مناسبت پہ استعمال کر کے پھر واپس کر دیتے تھے وہ مانگ کے لاتی تھی اس کے بعد جب واپس کرنے کا مرحلہ آتا تو کہتی کہ ہم نے تم سے لیا ہی نہیں تو جب یہ چیز ثابت ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا صحابہ کرام بہرحال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 لوگوں نے کہا وہ شفافی اللہ عسام تو حب رسول اللہ کسی اور کی سفارش کے قبول ہونے کی دربار نبی میں امید نہیں ہے سوائے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے لوگ کو سمجھائے بےچارے تیار ہو گئے گئے سفارت کرنے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے اتشفو فی حد من حدود اللہ, اللہ کے حد کے بارے میں تم سفارش کر رہے ہو کہ اس کو باتل کر دیا جائے وہ پیارے <سلم> رسول غصے میں آپ رسم کھا رہے ہیں فاطمہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی جس کی فضیلت سب کچھ ہے قریش کے سب سے چیدہ اور سب سے برگزیدہ خاندان اور گھر کی اور میں رسول ہوں میری بیٹی ہے اگر وہ بھی چوری کرتی تو میں ضرور ان کا ہاتھ کاٹتا دیکھیے حدود کے بارے میں آیا ہے کہ اس میں شفارت تبول نہیں کی جائے گی جب تک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 فما بلاگ نہیں فقت وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپس میں اس کو تم چھپا سکتے ہو کسی نے دیکھا دو آدمی نے دیکھا چار آدمیوں نے دیکھ لیا فلا خدا نخواستہ غلط کام کر رہا ہے زنا کر رہا ہے اس کو آپ حق ہے اگر وہ شخص ایسا ہے کہ غلطی سے ایک مرتبہ پکڑا گیا مسائل میں یہ بھی ذکر کیا گیا اگر غلطی سے ایک مرتبہ پکڑ گیا تو چاہیے کہ اس کو چھپا دو اس سے توبہ تہارت کرا لو اور حکومت تک کو معاملہ نہ پہنچا امیر المومنین یا قاضی محکمہ تک نہ پہنچاؤ لیکن یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر وہ شخص مجاہر ہے یعنی یہ کہ بہت مرتبہ ایسا کر چکا ہے اور بے, بے حیائی سے کرتا رہتا ہے تو اس کو معاف کرنا جائز نہیں بلکہ حق کے اس بات کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے اس کا معاملہ پہنچانا ضروری ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کتنا بجا ہے پندرہ بیس میں تھوڑا سا بسیں پورا ہو جائے مختصر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 کیا آدمی داڑھی کا خط کر سکتا ہے اور خط والی جگہ سے بال نوچ سکتا ہے خط کرنے کے لیے قرآن سنت کی روشنی میں جواب دیں اس مسئلے میں علما نے لکھا ہے اصل میں داڑھی کہتے ہیں لہیا لہیا عربی میں کہتے ہیں اور لہیا کا مطلب وہ بال جو ہے وہ جو لیہ پر یہ حدی جس میں داڑھے اور دانت جس کے اوپر جمے ہوتے ہیں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 ارخو اللہ اس کو چھوڑ دو لٹک جائے عرخا کا مطلب لٹکنے کا ہے یہ نہیں کہ جیسا کہ بعض کسی مفکرین نے کہا ہے اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے اللہ انہوں نے کہا ہے کہ داڑھی کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی دور سے آدمی دیکھے اتنی داڑی واجب ہے کہ تھوڑی دور سے آدمی دیکھے آپ کے چہرے پر تو اس کو داڑی نظر آ جائے یعنی یہ کہ پتلی سی لائن لگا دیں اور خسخسی رکھیں چھوٹی سی جیسے مشین سے دو نمبر چار نمبر کی آپ بنا لیں دور سے ہاں ہے بس اتنا واجب ہے یہ ناپ جو ہے یہ غلط ہے سرعی ناپ نہیں ہوا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک میں اوفو ارفو آفو وفرو وفرو کا مطلب توفیر کے مانے زیادہ سے زیادہ کرو تو اس کو چھوڑ دینا لیکن یہ سب سے افضل ہے گال کے اوپر یا آنکھ کے قریب آ اگر آدمی چھوڑ رہا ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ خلاف کر رہا ہے لیکن اس کو حق ہے انشاءاللہ جیسا کہ میں نے کہا جائز ہے اتنا کہ اس کا خط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 کرائے پر لا کر کے بچوں کو خاص طور پہ غریب بچے جو اسکولوں وغیرہ پڑھتے ہیں ان کو لا کر کے بیٹھا دیتے ہیں وہ پڑھتے ہیں پڑھ لا الا اللہ پڑھ رہا الا اللہ ایک حافظ فتح احمد اللہ علیہ رہے تھے وہ بیان کرتے تھے کہتے تھے کہ ہم لوگ جو مشرک تھے وہ صاف کہتے تھے یہ تھے ان کا انتقال ہوا ہم لوگ پرانے لوگ جو ہیں وہ جانتے ہوں گے بہت ہی مبارک شخصیت تھی اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے آمی آمی آمی تو وہ جو ہے کہتے تھے کہ ہم لوگ جو مشرک تھے تو ہم لوگوں کو لے جاتے تھے اور قبر پہ کہہ دیتے تھے وہی طریقہ تھا ان کا کہتے تلقین کرتے تھے صبح شام پڑھ الہ الا اللہ پڑھ رہا الا یہی ہم لوگ رکھتے تھے اس کے کبھی گالی دیتے تھے،, تھے کہتے تھے کہتے, کہتے تھے کبھی کبھی ہم لوگ سارے پڑھ تو یہ چیز بہرحال ایک بدات ہے ہر وہ چیز جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم اللہ. کے زمانے یہ قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت محسوس کی جاتی تھی اور پیارے رسول نے یہ نہیں کیا قرآن کی برکت ان کو اس انداز سے پیر رسول نے پہنچانے کی سنت نہیں جاری کی تو چیز بدات ہے سنت یا بدات تو یہ چیز بدات ہے حقیقت یہ ہے کہ کل بدات جی پاکستان میں جو لوگ پیری مریدی کہیں صرف پاکستانی کا نام لیتے ہیں ہر جگہ ہے یہ ہندوستان ہے پاکستان ہے مصر ہے پوری دنیا کا یہ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 کی شاگرد اور استاد لیکن یہ کہ فلا ہمارے پیر ہیں اور پیر کا جو انداز ہوتا ہے کہ پیر جو کچھ کہہ دیں حقیقت میں یہ پیر کا لفظ جو آیا ہے یا مرید کا لفظ آیا ہے تو یہ, ایک, یہ بھی ایک بداعتی لفظ سمجھ لیجئے یعنی اس کا استعمال ہی بدعت کی وجہ سے ہوا ہے وہ بدعت کیا ہوئی کی پیر کو ایسا سمجھو کہ جو وہ حلال کرے اس کو حلال بالکل وہی جو عیسائیوں کی ہاں پوپ اور پادریوں کو جو حق دیا جاتا ہے جس چیز کو حلال کرے اس کو حلال کرو آپ اور وہ خاص طور پہ تصوف کے زمرہ سے منتصب لوگوں میں یہ چیز مشہور رہی کتابیں آپ پڑھی حقیقت یہ ہے کہ یہ چیز مشہور ہے وہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ کن کہتے ہیں کن فی یہ دل اشیخی کل میت فی دلغاصل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 پیارے رسول کے پاس آتے تھے ادب سے بیٹھتے تھے صحابہ کے پاس لوگ سیکھتے تھے ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے نہ ان میں علم غیب کا اعتقاد رکھتے تھے اور نہ ان کو اور کسی چیز کا مالک رکھتے تھے سمجھتے تھے ام میں کرام بیٹھتے تھے امام مالک کتنے مدت تک چالیس سال تک حضرت پیارے رسول کی مسجد میں انہوں نے درس دیا جو آداب ہمارے اسلاف میں تھے وہ آداب بجا ہے آپ ان کو پیر کہیں مرید کہیں کوئی حرض نہیں ان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 نماز ہو تو سورہ فاتح امام کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں جی ہاں انہی کے پیچھے پڑھیں یہ سب سے افضل ہے یعنی وہ اگر کہیں الحمدللہ آپ بھی الحمدللہ کہیں وہی سب سے افضل ہے کیونکہ تار رسول کی تاکید ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی منظارہ قبری وجبت بطلح و یہ حدیث صحیح ہے یا غیر صحیح بیان فرما دیں منظارہ قبری جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی وجبت بطل و اس کے لیے میری شفا واجب ہو گئی تار رسول پر واجب ہو گئی گویا فرض ہو گیا کہ وہ یہ حدیث موزود عیف ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں پیارے رسول پر جھوٹی باندھی گئی ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے شاگرد اللہ رفائی جب مدینہ میں حاضر ہو کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات اور تھوڑا سا میں اگرچہ ہم لوگوں کی زبان میں یہ بات آ جاتی ہے اچھے اچھے بزرگوں کی زبان میں حضور کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے نا وہ حضور کا مطلب پیارے رسول کے بارے میں اصل میں شروع ہوا حاضر ناظر سے لے کر کے وہ حضور کہا گیا ہے یعنی ہر جگہ حاضر ناظر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ حبی بنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام حضر... اگرچہ سوال رہ جائے تو انشاءاللہ آپ دوسرے دن دیں لیکن بعض چیزوں کی وضاحت ضروری ہے لوگ کہتے ہیں حبیب رسول اللہ اللہ حبی رسول اللہ کرما کو بدل یہ غلط ہے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 تع نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعالا رسول اللہ صاح رسول یہ الفاظ سب سے مبارک ہیں سب سے پیارے حضور کا لفظ یہ حاضر ناظر سے لیا گیا ہے یعنی ہر جگہ آپ حاضر ناظر اس سے بھی ہم پرہیز کریں اگرچہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بہت بلند ہے لیکن یہ اس عقیدے کے ساتھ اگر یہ لفظ استعمال کیا جائے تو یہ غلط ہوا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 اور ایک دم چپ چاپ تو ہاں ہا یہ سب سے جھوٹ ہے دو عورتیں اکٹھا ہوں بات نہ کریں اسی طرح یہ بھی سب سے بڑا جھوٹ ہے سوال ابو العلی محودی رحمت اللہ علیہ کہیے مولانا ابوال محودی وہ آدمی کیسا تھا کیسے تھے تھوڑا سا ادب کا انداز کیسے تھے کیسے تھے اور کیسا تھا ہر ایک مرتبہ ہم پڑھ رہے تھے ترجمہ کیا کچھ تو موان نظیر احمد مرحوم وہاں کے اتنے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 تھوڑی غلطیاں برائیوں کو معاف کر دے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے لیکن ان کو کافر کہنا غلط ہے ان کو بدین کہنا غلط ہے عقائے, کچھ عقیدے میں جو اپنے حق علماء سے جو انہوں نے لیا اور وہ طریقہ چلا آتا تھا انہوں نے وہ عقیدہ رکھا صحابہ کرام کے بارے میں تقلید کی مجھے جہاں تک تتبو کیا ہم نے تو تقلید کی کچھ لوگوں کی وہ چیزیں نقل کر دیں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 لوگ کہتے ہیں کہ کرنے والے کے پچھلے قرآن پڑھ کر بخشا چاہی بخشنا چاہیے یعنی پیچھے جو رہ گئے ہیں لوگوں کو جمع کر کے قرآن پڑھانا یا اس پر اس کی مدد سے حافظ وغیرہ بلوا کر کے یہ چیز پیارے رسول کے زمانے میں نہیں تھی اس وجہ سے جیسا کہ بیان ہوا کہ یہ چیز بدا ہے بداعت کہنے میں اس کو شرمانا نہیں چاہیے لوگ کہتے ہیں ذرا کہ بدعت نہ کہو کیوں نہ کہیں آخر وہ بدا کیے تو کیا کہا جائے ہر چیز کو اس کے نام سے یاد کرنا چاہیے کھانا کھانے کے وقت باتیں کرنا کیسا ہے جائز ہے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 کی مہمان کے ساتھ زیادہ زیادہ باتیں بھی کرنی جی کہ چپ چاپ کھا کر کے مہمان بولے ہی نہیں مہمان بےچارا آدھا آد پیٹ کھا کر کے اٹھ جائے زبردستی بھی کرنا چاہیے مہمان کے ساتھ پیارے رسول نے ایسا کیا ہے تو یہ چیزیں بہرحال سنا ہے کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا کیا یہ صحیح صحیح یعنی صحیح ہے یا دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کا دیکھ نہیں سکتا یہ عقیدہ ہے اور یہ عقیدے پہ بہت سختی سے عمل کرتے ہیں یہ بہت ہی غلط ہے اور قرآن اور سنت کے خلاف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ سے لو مت قبلی حدیث صحیح میں آیا ہے لو مت قبلی غسل تک اگر تمہارا تمہاری وفات تمہاری موت مجھ سے پہلے آ جائے تو میں تم کو نہلاتا غسل تکے وہ کفن تمہیں کفن دیتا دیکھیے وہاں دیکھنا جائے ہے چھونا تو کہتے ہیں تلاد نکاح ٹوٹ گیا کہاں سے یہ عقیدہ لیا گیا سبحان اللہ بہرحال اللہ تعالیٰ معاف کرے ہر ایک کو ایک دوسرے کے ساتھ حق ہے کہ دیکھ, دیکھ لے اور اس کو غسل بھی دے سکتا ہے کوئی حرج نہیں کیا قرآن پاک کا سمجھنا ہر آدمی کی بس کی بات ہے کیوں نہیں ہے حد تل امکان اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں بھی فرق کیا تل کر رو سلو فدل آباد ہو ہر ایک کے سمجھ کی ہر ایک کے مرتبے کی ہر ایک